کال آدم و امبے اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلم بے اسماحیم تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام کال علم اکل تم ان عالم و غیرا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہے غیر ہر کا جاننے والا ہوں بولما تم وَمَا تم تک تب اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے اور جو تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدم ادب ہیں ہر وقت تصویر و تحویز و تقویز میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجا جاتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخروق کو کیوں ملے یہاں صرف یہ اور بتا دوں کہ یہ چونکہ ابھی تیسری مخلوق کا ذکر بھی بعد میں آئے گا تین صاحب تشخص مخلوقات ہیں اللہ کی صاحب تشخص صاحب شعور جن میں میں کا شعور ہے نا میں ایک ملائکہ ہے ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے ایک انسان ہے جن کی تخلیق ناڑے سے ہوئی ہے ایک جنات ہے جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے باقی حیوانات ہیں ان میں شعور تو ہے خود شعور ہی نہیں ہے سیلف کانشیسنیس ولڈ آف ڈفرنس بٹوین کانشیسنیس اینڈ سیلف کانشیسنیس انسان جب دیکھتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہے میں دیکھ رہا ہوں کتاب اللہ دیکھتا ہے اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ رہا ہوں دیکھنے کا ایک نتیجہ ہے جو نکل آتا ہے لیکن میں کا وجود نہیں ہوں یہ آنا سلف ایگو کے انسان میں ہے. جن نعت میں ہے شعور میں اور فرشٹ میں ایک نوری مخلوق ایک ناری مخلوق ایک زمین کے اس کشٹ میں یہ جو مٹی اور تارے مٹی اور پانی کا جو مضبوبہ ہے گاڑے کی شکل میں اس سے بنا ہے یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو جگا کے ساتھ جدو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ تمام ملائکہ کے سجدے کی ضرورت کیا تھی کیا یہ صرف تعظیمن تھا اور تعظیم اگر تھا تو کیا آدم خاکیب کی تعظیم تھی یا کسی اور شے کی تعظیم تھی مکی صورتوں میں یہ بات دو جگہ واضح کی گئی ہے فائدہ سنوئے تو ہوں نفقت فی پکاؤں رہو ساد جب میں اس آدم کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں تعظیم اگر ہے تو آدم خاکی کی نہیں ہے اس کے اندر جو ڈیوائن ایلیمنٹ ہے جو ڈیوائن اسپارک ہے جو روح ربانی ہے میری روح اس کی ہے اور نمبر دو اس کی حکمت کیا ہے علت کیا ہے غرض و وغیرہ کیا ہے جیسا کہ میں نے کیا اس کائنات کی اس حکومت کے قالندے تو وہ ہوگی خلیفہ بنایا جا رہا ہے انسان کو جب تک یہ ساری سول سروس اس کے تابع نہ ہو خلافت کیسے کرے گا دیکھیے میں جانا چاہتا ہوں چوری کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں راستے میں کتنے فیکٹرز ہوں گے کتنے فزیکل فینو ہوں گے میں چلنا چاہتا ہوں میں زمین کو دھکیلتا ہوں زمین مجھے دھکیلتی ہے زمین مجھے نہ دھکیلے تو میں کیسے چلوں گا پوری کائنات جو ہے یہ جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور کوئی فیل کرتے ہیں تو اس فیل کے پورے ہونے میں اس کے ظہور میں نہ معلوم کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کون کون سی فورسز آفی نیچر ہیں جو ہمارے ساتھ معافقت کرتی ہے تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں اور ان سب پر فرشتے معبور ہیں ہر ایک کی اپنی ڈومین ہے اگر وہ تابع نہ ہوں تو خلافت کی قربانی خلافت بھی گئی ہے یہ ادھر جانا چاہتا ہے جانے دو یہ نماز کے لیے مسجد میں جانا چاہتا ہے جانے دو یہ چوری کے لیے نکلا ہے نکلنے دو اس لیے کہ اس کو جو اختیار دیا گیا ہے اس کے اختیار کے استعمال میں یہ تمام جو قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت کرتی ہیں تب اس کا کوئی ارادہ وہ اچھا ہو یا برا وہ پایا تک کو پہنچ سکتا ہے یہ گویا کہ سب نیشن اس کے لیے سمبل کہ تمام فرشتوں کو جھکا دیا گیا البتہ اس آیت میں ایک مغالطہ پیدا ہوتا ہے الا ابلیس سوائے ابلیس کے مغالطہ یہ پیدا ہوتا کہ شاید وہ بھی فرشتہ تھا جس لیے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا پھر نوٹ کیجئے اس سے پہلے بہت پہلے سورہ کہف نازل ہو چکی ہے اور سورہ کحف میں فرما دیا گیا ہے من الجن جن نے ربی وہ جن تھا بس اس نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے فرشتے کی شان یہ نہیں ہے وہ اللہ کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کرتا نہ یاسون واہ ما فارون وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ملتا ہے بجاناتے یہ جنات کے اندر اختیار تھا جیسے اختیار انسانوں کو دیا گیا ہے جنات میں نیک بھی ہے بند بھی ہے اعلیٰ بھی ہے ادلہ بھی ہے جیسے انسانوں میں لیکن یہ آزادی جو جن تھا علم اور عبادت دونوں کے اعتبار سے بہت بلند ہو گیا تھا اور یہ فرشتوں کا یوں سمجھئے کہ ہم نشین فرشتوں کے ساتھ اس طور سے شامل جیسے بہت سے انسان بھی اگر اپنی بندگی میں زہد میں عبادت میں نیکی میں ترقی کریں تو ان کا ملائے آلہ کے ساتھ عالم ارواح کے ساتھ عالم ملائکہ کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ جو علادیل تھا جن ہونے کے باوجود اپنی نیکی عبادت پارسائی اور اپنے علم میں فرشتوں سے بہت آگے تھا اس لیے معلوم الملکوت کی شکل اختیار کر چکا تھا اس کو اپنی ذوب تھا یہ بات جیسا کہ میں نے ارض کیا سات مرتبہ قرآن میں یہ بات آئی ہے قصہ ابلیس و آدم کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو سب جھک گئے ابلیش نے سجدے سے انکار کریں سات مرتبہ یہ ساتویں مرتبہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں مصحف میں پہلی مرتبہ آ رہا ہے ترکیب ندول میں ساتویں مرتبہ آ رہا ہے یہ آدم و ابلیش کا قصہ اس سے آگے سورہ آراف میں آئے گا پھر سورہ ہجر میں آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا سورہ کہب میں آئے گا سورہ تاہ میں آئے گا سورہ سعد میں آئے گا چھ مرتبہ بکی قرآن میں ایک مرتبہ یہاں تو یہاں اشارہ نہیں کیا اس لیے مغالتا ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ سورہ کہا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نا ملے جن نے وہ فسا کہا نا رب بھی اس نے اپنے رب کے حکم سے بھی کی نام اس کا آزادی تھا ابلیس اس کا سفارتی نام ہے اب اس لیے کہ ابلاس املیسوں کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہو جانا یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے اور مایوس جو ہو جائے وہ شیطان ہو جاتا ہے اب میرا تو چھٹکارا نہیں ہے جتنے کو برباد کر سکوں کروں میری تو آخت خراب ہو چکی ہے جتنے کو اپنے ساتھ ہم تو ڈوبے ہیں تم کو ملے ڈوبیں گے اب وہ شیطان اس معنی میں کہ انسان کی عدالت اس کی گٹی میں پڑ گئی اس نے اللہ سے پھر اجازت بھی لی کہ مجھے محلت دے دے یوم یو باسود قیامت تک کے دن کے لیے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس رتبے کا حقدار نہ تھا مستحق نہ تھا جو اسے دیا گیا انا خیر من ہو میں اسے بہتر ہوں خلطنی خلط نہ مجھے آگ سے بنایا اسے گارے سے بنایا لیکن یہ تکبر ہے در حقیقت جس نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. اللہ اس آدم فسجدو اللہ ابنیس ابا وسط ابا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا استقبال کیا وہ کا نہ مل کافرین کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے تامما ناقصہ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا اب اپنے اس استقبال اور انکار کی وجہ سے کا نہ ملل وہ کافروں میں سے ہو گیا ایک کانا تام ہوتا تھا ہی کافروں میں سے یعنی اس کے اندر سرکشی چھپی ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی یہ معاملہ ہوتا ہے کسی شخص کی بدنیت ہی اس کے اوپر پردے پڑھ پڑے رہتے ہیں نیکی کے زہد کے کسی خاص وقت میں آ کر وہ نگا ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر تھا اصل اس کی حقیقت وہ سامنے آ جاتی اس کا امکان ہے تو دونوں مانیس کے ہو سکتے وکلنا یہ آدم اس پورنت کا ہم نے کہا کہ آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت اب یہ جنت کون سی ہے اکثر حضرات کے نام کر کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیق ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفردوس جو ہے جس میں جانے کے بعد پھر واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں ہے جس میں کہ آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا رجحان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے گزری ہے تخریب کو ایک علیحدہ مسئلہ ہے بایولوجی اور مرحم دونوں اس پر متفق ہیں کہ مٹی سے کشتا سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بایولوجی کا بھی جدید علم حیاو کا بھی الب الحیات کا بھی کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجیے وہ اس وقت کا بحث نہیں ہے یہی کسی اونچے مقام پر کوئی سرسبد شاد علاقہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا گیا تو جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شے لاتذ مافی ہا و لاتبہ نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوپ تمہیں ستائے گی ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے مرغل آئے گا طرح طرح سے میرے اندر بس اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک ڈیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے کہ سلیکشن تو ہو گیا سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سول سروس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر وہ صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ شہان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبوت کا آ رہا ہے وہ حبوت صرف ایک کی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشاب میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک یا دوسری رائے اختیار کر سکتے <الْجَنَّة> اور ہم نے کہا کہ رہو اے تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجن اس باغ میں گویا کے اشارہ کیا جا رہا ہے بکلا مارا ریسو کھاؤ اس میں سے بافراگر جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل کھاؤ ہار یہ سجارا یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا فتک تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھیے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباح ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تو اگر ان ہزار مباح چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہو تو یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباحت کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیے گئے یہ حرام ہے محرمات ہے ابدیا ہے ان سے تو شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کے کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کروڑوں کے آپشن آپ کے لیے خالی کھلے لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباس ہے نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار تک شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتبار سے مباح اب یہ پورا باغ تمہارے لیے مباح ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس نہ جانا اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تو آزمائش تھی نا صرف ایک آزمائش اور اس کی ڈیمانسن فاضل رحمد شیتان وانہ تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کیا چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سورہ سرحتا میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور, اور اس بات کے لیے تیار کیا فاخلیہ ہما اما کانا فی تو نکلوا لیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص کوئی خلائے جنت ہے جس کا کہ لباس بھی عطا کیا گیا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکٹس آف لائف اچھا آپ جاؤ یہ ڈیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان شیتان اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے ان میں شیتان لکم ادو تخوا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لیں اس کے ایجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائیں یہ ان کا چوائس ہے جس کی صدا انہیں ملے گی فاخرا کا نافی وکلح میں اور ہم نے کہا پتھرو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کشیدہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ضروریت آدم کی ہے ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے بابین ہے عورت بھی پھنسلاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں پرانے مجید میں کہا گیا من نظماج کم اولاد کم ادوم فاصل اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن بچ کرو کیٹ کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی بی رکاوٹ بن گئی بیوی بی کو اچھا کام کرنا چاہتی شوہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ عداوت ہے اس حوالے سے با لو کم میں با میں لڑوں بھلا کم سے لڑ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے جا جائے قیام ہے اور متا ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں الہین لیکن ایک وقت معین تک کے لیے یہ ابھی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ مساط ہم لوگ پیٹ دیں گے یومنک میں سما تقی سجل کو جس دن کہ ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاوں کو اور تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تو لپیٹ دیا جاتا ہے ایک مکتائبہ یہ تخلیق علاج مسمہ ہے الحین فتلکا آدم میں لمبی کلے مات انتاب والے تو سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی کس کی مزاحت سر عراف میں یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ دو تہائی قرآن موجود ہے اس کی مزاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے میں نے کیا, کیا؟ مجھ سے خطا سردر ہو گئی اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کرے کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہے اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ نے خود تلقین فرما دی یہ اللہ کی شاد رہی ہے اصل شہ جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے یہ اصل توبہ ہے اللّہ اقبال نے جو بڑی اپنی آوازیں ان فوانش شباب میں جو اشعار کہے تھے ان میں سے ایک شیر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے یارقے انفعال کے انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے دمودار ہو گئے میرے پرمنڈگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے آرق انفال کے تو فتح میں رب ہی کرے بات ان پر پچھتاوا ہوا ندامت ہوئی اللہ نے انہیں الفاظ وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ آراف میں ہیں رب نا غلامہ ترحم نان خاص ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارا والوں میں ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائے یہی پر فوری تقابل موجود ہے غلطی ابلیس سے بھی ہوئی حکم سے سرکابی ہوئی لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی تکبر کی منا پر اور اکڑ گیا خیر امین غلطی آدم سے بھی ہوئی نافرمانی ہوئی لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی وہ شیطنت ہے یہ آدمیت ہے ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معاشیت سے وہ نہیں ہے حضور کی خنی سے کلو بڑی آدم کلو کل خطاون کلو بری آدم خطاون وہ خیر الخت آدم کے تمام آلات تمام انسان خطاکار ہیں ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں اچھے وہ ہیں جو توبہ بات کریں تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی ان توبہ کی پشمانی ہوئی بدامت ہوئی اس نے کی اور اس پر جم گیا اسرار کیا فتح آدمب ہی کلبات رحیم یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا یہ نوٹ کیجئے گا توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے بندہ بھی تباب خیر الخطائی میں طواب طاب بندے بھی ہو گئے طواب اللہ بھی ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اسے پھیر دی بندے نے توبہ کی اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا توبہ کے معنی پلٹ میں بندہ معشیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف بندگی کی طرف اطلاع کی طرف پلٹ آیا اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما جس کے لیے حدیث میں ارفان آتے ہیں تم اگر میری طرف بالش بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا ہم تو مائل بے با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ نکلائیں کسے لہرم منزل ہی نہیں وہ تو تباب تب ہے بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا تابا الہ انی تم تو الیک اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابا علیہ وہ الا ہوگا اس پر توبہ کی یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے اللہ کی شان کیا ہے وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پڑھ اللہ پتا باہ ان باب وحیم